فرشتوں نے تو اس حکم کے تعمیل میں حضرت آدم السلام کو سجا کر لیا لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ ابلیس یعنی ابلیس ان سے مسنا رہا یعنی وہ اس سے سجا نہیں کیا ترجمہ یہ ہے فسجد اللہ ابلیس یعنی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور آگے قرآن کریم میں پھر ابا اوستک کہ اس نے انکار کیا اور متقبرانہ رویہ اختیار کیا وکان کافرین اور کافروں میں شامل ہو گیا یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ متقبرانہ رویہ اختیار کی یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو سجدے کا ملائکہ کو دیا گیا تھا یعنی فرشتوں کو دیا گیا تھا اور ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے سورکاہ میں بیان فرمایا کانم نل کہ وہ جنات میں سے تھا تو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو جنات تو بظاہر اس میں داخل نہ ہونے چاہیے تھے اگر کوئی فرشتہ انکار کرتا تو بے شک نافرمانی ہوتی لیکن یہ فرشتے نے نہیں بلکہ ابلیس نے کیا جو فرشتوں میں داخل نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک جتنی مخلوقات جاندار مخلوقات کائنات میں موجود تھیں وہ سب کے سب ترقی اس سجے کے حکم میں شامل تھی اور سجے کا حکم ان سب کو ہوا تھا اور مرائے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق فرشتوں کی ہے اس واسطے جب ان کا ذکر ہو گیا کہ ان کو سجے کا حکم ہوا ہے تو خود بخود سننے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تیم افضل مخلوق کو سجدہ کرایا جا رہا ہے اعظم علیہ السلام کے آگے تو جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں وہ بشریق اولا اس حکم میں شامل ہوں گی اس لحاظ سے وہ در حقیقت جنات بھی شامل تھے اور جتنی اس وقت جاندار مخلوقات تھیں وہ سب کے سب اس حکم کے اندر شامل تھی حکم کی مخاطب تھی لہذا ان پر بھی اس کی تعمیل لازم تھی لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا جیسا کہ سوریہکاہ میں مذکور ہے اس نے انکار کیا یہاں تو اللہ تعالی نے دو ہی لفظ استعمال فرمایا کہ ابا وسطبرا ابا کے معنی ہے انکار کیا اور اس کے معنی ہے تکبر کی روی اختیار کی وہ تک رویہ اختیار کیا لیکن دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے جیسے سورہ آراف میں ہے کہ اس نے انکار کرنے کی وجہ بھی بیان کی اور کہ اللہ تعالی سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور چونکہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے اس لیے میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں یہ جواب دیا اس نے انکار کرنے کی یہ وجہ بیان کی اور وقت تک اور اسی کو پرانے قریب میں فرمایا کہ یہ اس نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں شامل ہو گیا دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کے اس انکار کرنے کی جو عقلی دلیل بیان کی اس نے بظاہر تو وہ درستی لگتی ہے اس لیے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق بظاہر قوت میں اپنے قوت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہونی چاہیے اس مخلوق سے جو کہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے تو عقلی دلیل تو اس کی برد بظاہر درست نظر آتی ہے تو پھر اس کی بنا پر اس کو کیوں مردود اور مطرود کیا گیا تو اس کا جواب خود سمجھ میں آ سکتا ہے کہ در تت اس سارے واقعے میں بتلانا ہی مقصود یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ بھی انسان کی غیر محدود رہنمائی نہیں کرتی بےشک یہ علم کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت سی چیزیں انسان معلوم کرتا ہے لیکن اس کی رہنمائی غیر محدود نہیں ہے یہ کسی جگہ جا کر ٹھوکر کھا جاتی ہے یہ سوالات کا صحیح جواب نہیں دیتی بلکہ بعض اوقات مغالطہ انگیز جواب دے دیتی ہے گمراہ کرنے والا جواب دے دیتی ہے لہذا جہاں عقل کا تقابل اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ ہو تو وہاں ایک سلیم التو مخلوق کا تقاضا یہ ہے اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی اس عقلی دلیل کے اوپر ترجیح دے کر اللہ تعالی کے حکم کی اتباع کرے اور اپنی عقل کو اس کے آگے جھکا دے یہی حرقیقت دین کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو اپنی طبیعت کو عقل کے اوپر غالب نہ ہونے دے اور عقل کو شریعت پر غالب ہونے نہ دے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ جائے کہ فلاں کام کرنا ہے تو چاہے تمہاری وہ سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو چاہے تمہاری اخلی دلیلیں اس کے خلاف رہنمائی کر رہی ہوں تو ان عقلی دلیلوں کو سمجھو کہ یہ دھوکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم برحق ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا تمہارے ذمہ واجب ہو جاتا ہے یہاں بھی اس نے جو عقلی دلیل پیش کی وہ عقلی دلیل کوئی اتنی غلط نظر نہیں آتی لیکن اللہ سبارک و تعالی کے حکم کے مقابلے میں چونکہ اس نے یہ دلیل پیش کی اس واسطے وہ مردود اور مفرود ہوا اور وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان امریکہ فری اور اسی بات کو کی طرف اقبال مرحوم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شیر کے اندر اشارہ کیا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول یعنی اللہ تبارک و کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ تو انسان کی سریس میں داخل ہے اس کے دل کا تقاضا ہے اور اس وجہ سے اس دل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم اس کی طرف سے آ رہا ہے یا جو ہدایت اس کی طرف سے مل رہی ہے وہ میرے لیے وہی واضح تعمیل ہے اور چاہے میں اس کی حکمت سمجھ پا رہا ہوں یا نہ سمجھ پا رہا ہوں اس کی مسئلہ میری عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا سری حکم آ گیا تو مجھے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وجہ ابلیس کے انکار کی بیان فرمائی کہ حرقیقت وہ متکبر تھا تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس کو تکبر نے اس گمراہی کی طرف ڈال دیا ہمارے حضرت حکیم ممت مانا شمری صاحب تھانوی عمیر نے اس کو ایک اور پیرائے میں تعبیر فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم تھا علم رکھتا تھا اور اچھا خاصا علم رکھتا تھا لہذا عالم تھا دوسرا یہ کہ یہ بھی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ وہ روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں لیکن ان کو بالکل یہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک عابد بھی تھا یعنی عبادت گزار تھا اس واقعے سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت میں وہ بھی شامل ہوتا تھا تو عالم بھی تھا عابد بھی تھا اور عقل بھی تھا یعنی اس بارے میں عقل اکل کے عقلی دلیل جو پیش کی وہ بظاہر دیکھنے میں درست لگ رہی ہے تو عقل بھی تھا عابد بھی تھا عالم بھی تھا لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عاصق نہیں تھا یعنی اس میں کمی جو تھی وہ درحقیقت اس کے عشق کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ سرشار ہوتا تو یہ سب دلیلیں جو قاقی دلیلیں ہیں ان سب کو روند کر ایک ہی دلیل اس کے لیے کافی ہوتی کہ میرے محبوب کا حکم ہے لہذا مجھے ہر حالت میں اس کی تعمیر کرنے چاہیے چاہے وہ حکم میری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو تو یہاں سے یہ بہت بڑی ہدایت اس واقعے سے ہمیں یہ دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سری حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر انسان کو اس کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑانا یا اس کی حکمت اور مسلاحتوں کو تلاش کر کے اس حکم کی تعمیل کو حکمت اور مسلاحت پر موقف رکھنا یہ ایک فرما بردار بندے کا رویہ نہیں ہے یہ ابلیس والا رویہ ہے چنانچہ مؤمن اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی مومن یا بومنا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یہی سبق اس واقعے سے لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارضے میں مقابلے میں اپنی عقل دلیل پیش کرنا اور صنعتن ان انکار کرنا یہ کفر ہے اسی سے بات معلوم ہو گئی وہ کان کافرین کہ ویسے تو عام طور پر اگر کوئی شخص بھول چوک میں کوئی غلطی کر بیٹھے یا اللہ تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی کرے بھول چوک میں یا غفلت کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا اگر قرض کرو کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے اور بہت بڑا اس کے اوپر عذاب بھی ہونے کا اندیشہ ہے لیکن محض اس بنا پر کہ نے نماز نہیں پڑھی اس کو ہم کافر نہیں کر سکتے اس پر کفر کا فتوا نہیں رکھ سکتا اس کو کافر قرار نہیں دیا سکتا لیکن اگر کوئی شخص یہ کہا کہا کہ میں نماز پڑھنے کو مانتا ہی نہیں اور نماز مڑنے کی کوئی ضرورت نہیں الازب اللہ کوئی شخص اس کو انکار کرے تو اللہ تعالی کے حکم کے انکار کو اور اس کو برملا رد کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اس نے ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی روی اختیار کی وقانم اور وہ کان القافرین اور کافلوں میں شامل ہو گیا پھر اگلی آیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا ابلیس نے انکار کر دیا اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو مردود کر دیا گیا جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا تو اللہ تبارک و فرماتے ہیں کہ اب ہم نے آدم سے کہا کہ وقلنا یا آدم اس انت انت <الْجَنَّة> وغ ج تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو وہ کلا بنہا رغذن ہے خوشی تما اور اس جنت میں سے تم کھاؤ جی بھر کے کھاؤ ہے خوشی جہاں سے بھی چاہو البتہ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلا تقرب حاضی ہے اور اس درخت کے قریب مت جانا فتقونا میرا ظالمین یعنی اگر ان کے قریب تم گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کرانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی تاکیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس میں جو تمہارا جی چاہے اس میں سے کھا سکتے ہو اور جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو یہ آزادی ان کو عطا فرماتی البتہ ایک رفت کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب مچانا اساچ میں چند نکتے قابل غور اور قابل ذکر ہیں جن سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے جب یہ فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آدم اسلام کا ذکر الگ فرمایا اور بیوی بی کا ذکر الگ فرمایا یہ نہیں کہہ دیا کہ تم دونوں یہاں پر رہو بلکہ بیوی بی کا خاص طور پر الگ سے نام لیا اس کی وجہ بعض نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ جہاں تک رہائش کی سہولیات کا تعلق ہے تو اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزارے تو یہی فطرت کا تقاضا ہے اور ایک ساتھ زندگی گزارنے میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح رہیں کہ دونوں کی سولیات مد نظر ہوں اور جس جگہ شوہر رہے وہیں پر بیوی بھی رہے انتا وضو جکا تم اور تمہاری بیوی لہذا اس میں اس بات کی ایک طرح سے خفیہ ہدایت موجود ہے کہ میاں بیوی کو حت الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایک ساتھ سکون اختیار کریں ایک ساتھ رہیں اور اس میں شوہر گویا شوہر ایک طرح سے وہ اصل ہے اور بیوی سکونت میں اس کے تابع ہے یعنی جہاں شوہر رہے وہاں پر بیوی بھی رہے دوسرا مسئلہ یہ کہ آگے جب یہ فرمایا کلا منہارا رغزن تو وہاں بیوی کا الگ ذکر نہیں کیا بلکہ تسنیا کا سیکر اختیار کر کے فرمایا تم دونوں اس جنت سے کھاؤ جی بھر کر تو دونوں کے کھانے میں یہ الگ الگ بیوی بی کا نام نہیں لیا گیا تو اس کی وجہ بعض بہت نئے بیان کی ایسے یہ نقصہ نکالا ہے کہ کھانے میں کوئی ایک دوسرے کا تابع نہیں ہوا کرتا کھانا ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے اور کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے لہذا ضروری نہیں کہ جو چیز شوہر کو پسند ہو بیوی بھی بی بی بی وہی پسند کرے بلکہ دونوں اپنی اپنی مرضی کے مطابق کھائیں اور حیثیت یہ حیف شیتما کو مانا جہاں سے چاہو یعنی پوری جنت تمہاری ہے جنت کا تمام علاقہ تمہارا ہے جہاں سے چاہو جس جگہ سے چاہو جی بھر کر کھا سکتے ہو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو آزادی اگر ملے کہ وہ جہاں چاہے جا سکے چلنے پھرنے پر اس کی قدغد نہ ہو تو یہ ایک نعمت ہے کیونکہ اگر اس کو کسی جگہ میں محدود کر دیا جائے تو یہ قید ہے کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے لیکن حیثیت ماں کہہ کر ان کو کھلی آزادی دی گئی کہ تمہارے نہ کھانے پر کوئی پابندی ہے نہ تمہاری نقل و حرکت پر کوئی پابندی ہے جہاں چاہو جا سکتے ہو جنت میں اور وہاں سے جو کچھ بھی تم کھانا چاہو وہ کھا سکتے ہو البتہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا والا تقربہ حادث سجا رہا اس درخت کے قریب مت جانا کیونکہ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تمہیں ظالموں میں شمار کر لیا جائے گا یہ درخت کون سا تھا اس کی تعین قرآن قریب میں نہیں کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گندم کا تھا بعض میں آتا ہے کہ انگور کا تھا لیکن کوئی بھی روایت اتنی پکی نہیں ہے کہ اس کے بناؤ پر یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ کون سا درخت تھا جب قرآن نے اس کی تعین نہیں کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تعین میں پڑیں اور اس بحث میں پڑھیں یا اس کی تحقیق میں اپنا وقت صرف کریں کہ یہ درخت کون سا درخت تھا بہرحال ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا اصل مقصود تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا اصل ممانات تو پھل کھانے کی کرنی مقصود تھی لیکن اس کے لئے عبارت یہ استعمال فرمائی یا الفاظ یہ استعمال فرمائے لا تقربہ گیچا اس کے قریبی مت پھٹکنا قریب بھی مت جانا تو اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جب کوئی چیز ممنوع قرار دیتی دی جائے اور کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا جائے تو وہ چیز تو ممنوع ہو ہی جاتی ہے لیکن اس چیز تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے یعنی وہ ذرائع اگرچہ چفی نفسی مباح ہوں جائز ہوں لیکن ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات آدمی قریب پہنچنے کے بعد پھر اس گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے اب یہاں دیکھیے کیا اصل بات تو بتانی یہ تھی کہ اس درخت کا کوئی پھل مت کھانا لیکن قریب جانا اگر محض ویسے قریب پہنچ جائے اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں کھائیں بھی نہیں تو بظاہر تو یہ مباح بات تھی کوئی ناجائز بات نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بھی مت جانا یعنی اس لیے کہ قریب جانے کے بعد ہو سکتا ہے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور اس خواہش سے تم مغلوب ہو کر کھانے کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اس لیے قریب بھی مت جانا یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض گناہوں کے لیے بھی استعمال فرمایا اللہ تقرب الزنا نہو کانا نا فواہشہ کے قریب بھی بچنا۔ جانا تو وہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ زنا تو حرام ہے ہی لیکن زناب تک پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی ناجائز ہیں اور ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح قرآن کریم نے بلا تقرب الفواحش فرمایا ہے کہ بے حیائیوں کے قریب بچ جاؤ وہاں ظاہر اب ما بطن چاہے وہ ظاہر کی ہو چاہے بات کی ہوں تو مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر کچھ اعبال جو ان بے حیائیوں کے قریب جانے والے ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں وہ بے ضرور معلوم ہوتے ہوں اور ان میں گناہ نظر نہ آتا ہو لیکن اگر وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ مبتلا ہو جائے تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے چنانچہ اسی بات کو حدور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام البین بہت سے حلال معاملات تو ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں ہر انسان جانتا ہے کہ حلال ہے اور حرام بھی چیزیں بھی واضح ہیں بہت سے حرام چیزیں ہیں جو ان کو انسان جانتا ہے کہ حرام ہے جیسے مثلا خنزیر کھانا شراب پینا وغیرہ وہ بینا امورم <مشتبیحات> ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو حرام میں داخل سمجھا جائے حلال میں داخل سمجھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کے شبہات سے بھی پرہیز کرے گا وہ اپنے دین کو محفوظ کر لے گا اور جو شخص ان شبہات میں مبتلا ہوگا تو اندیشہ آیا کہ سوچ کھلے حرام میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کے آپ نے ایک مثال یہ دی کہ پہلے زمانے میں بعض قبائلی سردار ایسا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے چرنے کے لئے کچھ خاص چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے وہ ان کی ملکیت تو نہیں ہوتی تھی لیکن انہوں نے ان کو مخصوص کر لیا جاتا تھا کہ اس احاطے میں جتنے بھی چراگاہ ہے اس میں صرف اس سردار کے جانور چریں گے اور سردار کے علاوہ کوئی اور جانور اس میں نہیں چرا سکے گا اس کو ہیما کہتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ سے میں فرمایا کہ اگر کسی سردار نے کوئی ہیما بنا رکھی ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی ممانعت کر رکھی ہے تو جس طرح اس چراگاہ کے اندر جا کر جانور چرانا ناجائز ہے یا ممنوع ہے تو اسی طرح اس کے ارد گرد چرانا یعنی چراگاہ کے اندر تو داخل نہیں ہو رہا انسان لیکن اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چلا رہا ہے تو اس میں ع ممکن ہے کہ کوئی جانور کسی وقت حدود سے تجاوز کر کے وہ چراگاہ کے اندر جا پڑے اور وہاں سے چرنا شروع کر دے تو وہ پکڑا جائے گا اسی طرح اللہ کو فرمایا کہ اللہ انہ بہار اللہ تعالیٰ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چرا ہے تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا ارتقاب نہ کرو بلکہ ان کے قریب جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تم سری حرام میں مبتلا ہو جاؤ تو یہاں جو تعبیر اختیار فرمائی الا تقربہ حاضر شجرا کہ اس ڈسٹ کے قریب بھی مت جانا یہ اس اصول کی طرف اشارہ ہے جس کو فکاہ کرام صد ذریعہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ گنا جس طرح ناجائز ہے اسی طرح گنا تک پہنچانے والے ذرائع اور اسباب بھی ناجائز ہیں تو تم اس کے قریب بھی مچ جانا اور اگر جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ظالمین کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نافرمانی کے معنی میں استعمال کیا ہے ظلم کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی تعریف عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ وغیرہ شریف ہی غیر محلی یعنی کسی چیز کو بے جا استعمال کرنا اس کو ظلم کہتے ہیں لیکن یہ لفظ بڑا عام ہے اس میں ہر وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی پر مستمل ہو شرک بھی اس میں داخل نہیں ان شرک اللہ ظلم و عظیم قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک بڑا عظیم ظلم ہے اسی طرح قرآن کریم گناہ کرنے کو بسا اوقات ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ ظلموں انفوسا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے یا جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے وہ مضر چیزیں ہیں دنیا میں بھی مضر اور آخرت میں بھی مضر تو جب کوئی شخص محض اپنے نفس کے لذت کے خاطر وہ گناہ کا انتخاب کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اس کی جان کے لئے خراب ہوگا اور آخر میں بھی اس کی جان کے لئے خراب ہوگا تو یہ اس کی اپنی جان پر ظلم ہے اس کو قرار دیا ہے چنانچہ بھی استغفار کی دعا میں بھی رب انی ربی الم کی ظلمہ وہ نہ انتہا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغبار کرے تو یہ کہا کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے اور جیسا کہ آگے آنے والا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہوئی تھی اس کے استغفار پر بھی جو کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس میں بھی یہ غرب بنا غلب نان حسنا اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کا ظلم کر لیا ہے تو ظلم کا لفظ کفر کے لیے شرک کے لیے نافرمانی کے لئے ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالی نے مترب فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بی اس میں جنت میں ضرور رہیں جو چاہیں کھائیں مگر اس خاص درخت کو نہ کھائیں ورنہ اگر کھا لیا تو تمہارے شمار ظالموں میں ہوگا